اعظب اللہ من الشیطان الرجیم من دنیا و قدالقا و مختاری ان ڈلینجلا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو پکڑا یعنی اس کے معبود بنا لیا سیانار غوابم رَبِّهِمْ ہی ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا و فِي الفلحیات الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی میں بڑی ذلت و نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو بدلا دیتے ہیں ان پر اللہ کا غضب یہ ہوا کہ جب تک انہوں نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا یعنی جنہوں نے شرک کیا تھا بچھڑے کو معبود بنانے کا جب تک ان کو قتل نہیں کیا گیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی جیسا کہ سورہ باقار میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے اپنی جانوں کو قتل کرو ظالقم خی المندہ بار فادا باغی یہ تمہارے باری تعلیٰ کے ہاں تمہارے حق میں بہتر ہے ایسا کرو گے تو تمہاری توبہ قبول کرے گا بنی اسرائیل میں یہ شرک کی سزا تھی قتل جس طرح قتل عمد کی سزا کی ساسن قتل کرنا ہے اسی طرح شرک کی سزا تھی قتل کرنا یہ شرک کرنے کی حد تھی قتل تو اس لیے ان پر حد لگائی گئی شرک کرنے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا اور یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد نافذ کر دی جائے تو وہ حد اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے مثلاً شادی شدہ غانی زنا کرے اگر اس کو سنگسار کر دیا جائے تو زنا والا جرم اس کا ختم غیر شادی شدہ اس کی حد ہے سو کوڑے ایک سال جلا وطنی یہ حد اس پر نافذ ہو جائے اس کا زنا کا جرم ختم چور نے چوری کی ہے اس کی حد ہے ہاتھ کاٹنا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے جرم ختم یعنی توبہ کا یقینی اور حتمی جو ذریعہ ہے وہ حد کا قیام ہے اس لیے احادیث میں آپ سنتے ہیں کہ غلطی ہو گئی جنا ہو گیا مرد سے وہ بھی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں عورت سے غلطی ہوئی جنا ہوا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں خود آ کے اقبال جرم کرتے ہیں کہ ہم پہ حد قائم کیجیے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا توبہ کرتے استغفار کرتے اللہ کا و رحیم ہے معاف کرنے والا لیکن یقینی معافی وہ حد کے قائم ہونے میں ہے اس لیے وہ یقینی معافی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو حد کی خاطر پیش کرتے تھے کہ حد لگائیے حد کا نفاذ یہ توبہ کا حصہ ہے اور اس سے یقینی توبہ ہو جاتی ہے اور معافی مل جاتی ہے تو بنی اسرا عید میں یہ وہ عصر ہے بوجھ جو اللہ نے ان پر ڈالا تھا پہلی ہمتوں پہ بھی یہ بوجھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دعا سکھائی کہ کہیں ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا بلا تو خنڈ مل نہ تو طاقت نہیں. نہیں ہے وہ بھی نہ جو پہلی امتوں پہ بوجھ ڈالا وہ بھی نہیں اور کوئی نیا ایسا بوجھ بھی ہمارے اوپر نہ ڈال جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں تو یہ وہ بوجھ تھے جو بنی اسرائیل پہ ڈالے گئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالی نے تختیف کی کہ جو شخص شرک کرے تو شرک کی حد اب قتل نہیں سندھ کے دل سے توبہ کر لے معافی مانگ لے تو اس کا یہ شرک والا جرم معاف ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی شرق پر اصرار کرے تو وہ مرتدے اس کی سزا قتل ہی ہے اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شرک کرتا ہے اور شرک پر اشرار کرتا ہے توبہ نہیں کرتا اللہ سے معافی نہیں مانگتا شرک سے بعد نہیں آتا تو شریعت اسلامیہ کے اصول کے مطابق وہ مرتد ہے اس کی سدا ہے قتل کہ اس کو قتل کر دیا جائے باقالی کا نج ظلم اللہ فرماتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں قیامت کے دن مفتری کی جزا اور بدلہ یہی ہے کہ وہ ذلت و رسوائی اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے دوچار چار جو بدعتی ہے بدعتی بدعت گھڑنے والا ایجاد کرنے والا یہ بھی بدترین مفتری ہے بدترین جھوٹا ہے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے اور یہ قیامت تک ذلت اور رسوائی اہل بدعت کا مقدر ہے اور قیامت کے دن بھی یہی کچھ ہے ان کے لیے غضب اور ذلت و عملوا السیئات ثم تابوا من ثما وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے ثم تابوا من ہا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی وہ اور ایمان لے آئے ان نہ رقبا کام بڑھتی حال و خور الرحیم یقیناً تیرا رق اس کے بعد نہایت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد ایمان اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے اگر مطلب توبہ کرے اور اس کے بعد اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ توبہ کسی کام کی نہیں توبہ کرے گناہ سے ایمان والا بن کے رہے اپنی اصلاح کے کرے پھر اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ یوتر اللہ حسیہ آتے ہم آت اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اور جب موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں وفی نسخہ تیحا ہُدم و رحمہ اور ان کی تحریر میں ہدایت تھی اور رحمت تھی لل ددین بھابون ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ساکاطہ کا معنی ہوتا ہے خاموش ہو جانا چپ ہو جانا یہ معنی ہے ساقاطا تو یہاں پہ بڑا ایک پرلطف استعارہ ہے ادب کی زبان میں اس کو استعارہ بولتے ہیں گویا یہاں پہ غصے کو جو غصہ مصالح سلاۃ والسلام پویا ہوا تھا اس غصے کو ایک آدمی کے ساتھ تشریح دی گئی ہے جو کہ موسا علیہ سلاط والسلام کو مسلسل بھڑکا رہا تھا تو جب وہ بھڑکانے سے چپ ہو گیا تو موسار علیہ و سلام بھی ٹھنڈے پڑ گئے یہ اس استعارے کا پورا معنی نکلتا لفتی ترجمہ جو ہے مفہومی ترجمہ وہ تو ہم کرتے غصہ ٹھنڈا ہوئے لیکن پورا مفہوم اس کا یہ ہے اور لفظ ساکہ کا بولنے میں جو لطف ہے وہ اور کسی لفظ میں نہیں بڑا لطف استعارہ ہے آخر الواح وہ تختیاں جو انہوں نے پھینکی تھی اس طرح کہ کل بیان کیا پھر وہ گرنے کی وجہ سے کچھ ٹوٹ بھی گئی لیکن وہ اتنی نہیں ٹوٹی تھی کہ ان پر لکھا ہوا پڑھا ہی نہ جا سکے وہ اس قابل تھی کہ ان کو اٹھایا جائے اور پڑھا جائے اور ان کو سمجھا جائے تو موسا علیہ السلام السلام نے اسا ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ اپنی تختیاں اٹھائیں اور وطین اسقا ہدن و رحمٰ اس کے اندر جو کچھ تحریر تھا تفتیوں میں اس میں سراسر ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو یہ ربی ہندیہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی کتابوں سے اور اللہ کی وحی سے فائدہ انہیں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو اس کو آسمانی ہدایت فائدہ نہیں دیتی اللہ کا ڈر ہی بندے کو ہدایت پر گامزن کرتا ہے وقتارا موسا کونگا حصمینہ راج الاتینہ اور موسا علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے وقت مقررہ کے لیے چنے فلن اقدت حمر رج جب ان کو زلزرے نے پکڑا قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی لو اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوف ہونے کیا بے ہم میں سے بے نے جو کام کیا اس کی وجہ سے کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے انہیا ان لا فتنا تو کا تو دل و بہا منتشا و تہدی منتشا یہ تو صرف تیری آزمائش ہی ہے جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے انتغلی یونا فرلانہ ورحمنہ تو ہی ہمارا کارساز ہے یار و مددگار ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما وہ انط خیر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے بخشنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے موسا علیہ سلاطلام نے اللہ تعالیٰ سے مقرر شدہ وقت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا ظاہر ہے کہ موسا علیہ السلاطلام نے بہترین آدمیوں کا ہی انتخاب کیا ہوگا لیکن وہاں پر جانے کے بعد ان پر اللہ کا ایسا غضب ہوا کہ وہ سارے زلزلے سے مر گئے اس عذاب کا باعث کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا جیسے سورہ بابا میں پہلے پارے کے اندر آیا ہے حَتَّى اللَّهَ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں وہی بات آ جا کے کہ جو کے پاس رہتے ہوئے بنی اسرائیل نے ظاہر معبود کا ایک تصور پایا تھا معبود کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا اسی چیز نے انہیں یہ جو خاص بندے تھے موسا علیہ السلام نے جنہیں منتخب کیا اپنے ساتھ لانے کے لیے تو انہوں نے بھی ان سب میں ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں تو اللہ دکھا دو لزن اللہ کہتے ہیں ہم تو پر ایمان ہی نہیں لاتے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیں ہم چنیتا اور خاص وہ ہیں ہمیں بھی اللہ نظر نہ پتہ نہیں تو کس اللہ کو بات کرتا ہے لزن وجہ اللہ اللہ دہا فرماتے ہیں فرمتہ وہ انتم تندور ان کو چیخ نے آم پکڑا چیخ بھی تھی اور اس کے نتیجے میں اس زوردار آواز کے نتیجے میں زلزلہ بھی تھا یہ سارے کے سارے مر گئے تو وہ کڑک اور زلزلہ دونوں تھے یہ جب مرگ ہے تو اللہ سدھارا ہوا سے موسا علیہ السلام نے دعا کہ جب بنی اسرائیل میں سے میں ان کو منتخب کر کے نکال کے لے کے آ رہا تھا اس سے پہلے تو وہیں پر ہی ان کو اگر چاہتا تو ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا تاکہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور مجھ پر الزام نہ لگا سکتے کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے اور تو چاہتا تو میری قوم کی گستاخی کی وجہ سے مجھے بھی ہلاک کر دیتا تو تو نے جب اس وقت ہم پہ رحم کرتے ہوئے انہیں ہلاک نہیں کیا تو اب بھی ہم پہ رحم کر اور ہمیں ہلاک نہ کر اتولی گنا بنافا الستہ منا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنافہ الستہ المنا سے برآ وہ بچڑے کو معبود بنانے والی بات ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کی اس بے کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر کروایا لیکن درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس کا تعلق کچھ دوسری بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ جو انہوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ہاں اگر دکھائے گا نہیں تو ایمان ہی نہیں لائیں گے تو جو بھی ہو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں تھے چاہے بچڑے کی عبادت ہو چاہے اللہ تعالیٰ کو چہر دیکھنے کا مطالبہ ہو یہ سب نے نہیں کیا تھا کچھ لوگوں نے کیا تھا انہیا اللہ فتنا تو کا یہ تو تیری آزمائش ہے یعنی جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی یا تجھے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا حقیقت میں یہ سب تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تو جسے چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے اس سے امتحان لیتا ہے پھر اس امتحان کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اچھے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے موساری علیہ و سرال اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا جیسے سورہ باقرہ میں ذکر ہے کہ ہم نے بعد لعلکم تشکرون ہم نے تمہیں مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر کرو تبھی دنیا ہسانات اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھتے اور آخرت میں بھی انا ہدنا اری یقیناً ہم نے تیری طرف ہی رجوع کیا ہے کالا تو اللہ نے کہا عذابی اسی بھوبی من اشا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں وہ رحمتی وصِ عطب اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے پسا اخت ہوا میں اس کو ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں وہ زکاتہ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم بھی آیاتی ناون اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو موسعیہ السلات وسلام نے دنیا اور آفرت میں بھلائی کی دعا کی کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہی نکلے ہمارے مقدر میں کرتے اللہ سب محمد نے اہل ایمان کی یہ دعا نقل کی ہے ربانہ اللہ, اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہ کثرت کیا کرتے تھے ربنا نا فی الدنیا دنیا وفی عذاب تو اللہ نے فرمایا عذاب ہی اسی کو بھی ہی من اشا جسے میں چاہوں اسے میرا عذاب پہنچتا ہے لیکن رحمت ہی بس اٹک میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے یعنی عذاب تو صرف کافروں اور نافرمانوں کے لیے ہے اور یہ بطور سزا ہے ان کے لیے عذاب دینا میری غالب صفت نہیں بلکہ میری غالب صفت کیا ہے رحمت عذاب تو ایک فیل ہے جو عدل کے تقاضے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے اصل اور غالب صفت کائنات کا نظام جس کے ذریعے چل رہا ہے وہ میری رحمت ہے جس سے کائنات کی ہر چیز فیض یاب ہو رہی ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اسی دوران ایک دیہاتی آیا اس نے نماز کی حالت میں ہی کہا کہتا ہے اللّہ برحمِ و محمد اہ اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر و لا ولادا اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کرنا مجھ پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر اور کسی پہ نہ کرنا نبی, کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو فرمایا لقد حجر کا واسعہ تو نے بہت وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے تو تو نے اس کو بحبود کر دیا اپنے لیے اور میرے لیے بس تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں صرف نیک لوگوں کے لیے ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی باقی نہ بچتا کفر اور نافرمانی پر اگر اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کرے تو دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں بچتا ماں تعالیٰ تعلیم دا زمین پر کوئی چپایا اللہ نہ چھوڑ کسی چلنے والے کو باقی نہ رہے سب سے کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی اور نافرمانی ہوتی تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لہنت دیتا ہے وقت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کی ہیں اس میں سے ننانوے حصے اللہ کے پاس ہیں اور ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے اسی رحمت کی وجہ سے جنوں انس اور جانور ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرتے ہیں اسی وجہ سے واشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور جو ننانوے رحمتیں اللہ کے پاس ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا فرمایا میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے ہر چیز کو مفید ہے لیکن یہ ہر اہرے گہرے لتھو خیرے کو نہیں مل اس کے بھی کچھ اصول ہیں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے یہ آج کل الیکشن ہو رہے ہیں تو فلاں ہلکے کا امیدوار فلاں حلقے کا امیدوار فلاں سیٹ کا امیدوار دکھاتا ہے اشتہار بازی ہو رہی ہے اچھا اور جو امیدوار ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی امیدواری ثابت کرنے کے لیے زور لگاتا ہے ڈور ٹو ڈور دروازے دروازے گھر گھر جا کے بیکاریوں کی طرح بھی کروڑ سوا کروڑ کی لہر ساتھ چار پانچ گن مین باڈی گارڈ اور ایک فقیر مسکین آدمی کے دروازے پہ جا کر کہتا ہے کہ میں تھوڑا نوکر آج کل تو گریبوں کو نوکر بھی بڑے میر ملے ہوئے اللہ کی رحمت کا امیدوار کون ہے اس کے لیے اللہ نے کچھ شرطیں نہیں کی کہ یہ کام کرو گے تو امیدواری بنے گی صرف دعویٰ کرنا کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اس سے نہیں امیدواری بن جاتی وہ دنیا کی گھٹیا سی کرسی اور عہدے کی خاطر جو امیدوار ہوتا ہے وہ اپنی امید کو بڑھ لانے کے لیے کتنے پاپڑ بیچتا ہے اور اللہ کی رحمت تو بڑی قیمتی چیز ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں جوابط ہیں فرمایا خاصا اخت بو میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا خاص کروں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ یوتون زکاتہ اور زکوۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ دینہ ہم اور جو ہماری آیات پر ایمان آتے رحمتی واسعت اللہ شعیع میں کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع اس میں ابلیس سمیت تمام کافر بھی شامل تھے کل شعیع میں یہ سارے لوگ آتے ہیں ہر چیز میں اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب میری رحمت سے محروم ہیں اللہ نے وضاحت کی ہے کہ میں اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور ان تمام صفات کے حامل ہیں جو اس آیت میں اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور یہ بھی وضاحت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان پر ایمان لانا ضروری ہے رحمت انہیں ملے گی جو نبی کے متبع ہوں گے اور اس آیت میں کہا یدہ کونا اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوں زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں باقی جتنے فریضے تھے ان کو چھوڑ کے صرف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے خاص طور پر اس کی وجہ یہ کہ یہ بدی کنجوس تھے بہت بہت زیادہ مفین تھے مال کی محبت یہودیوں میں اتنی پائی جاتی تھی کہ یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے تھے اور کوئی فریدہ ادا کرنے میں اتنی کوتاہی نہیں تھی جتنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان کی کوتاہی تھی حتیٰ کہ زکوٰۃ نہ دینے سے آگے بڑھ کے مال کی اس محبت اور اس بخل نے انہیں سود خوری پر ابھارا یہی حالت آج کل امتِ محمد اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے اللّہ و رحم الربی یہ بھی مال کی محبت میں ناز دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کا بھلا کرتے ہیں کسی کو لاکھ روپیہ بھی اداس دینا پڑ جائے تو اپنا ساتھ کچھ نہ کچھ وہ سود لینے کی کوشش کرتے ہیں بلّہ تینہ ہم بھی آیا تیسری بات بتائی اللہ سے ڈرتے ہیں زکوۃ ادا کرتے ہیں تیسری بات ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یہ جو لفظ ہے ولدینہ ہم بھی آیا امینون یہ ساری شریعت پر حاوی ہے تمام طرح کام شریعت اس میں آ جاتے ہیں نا سے پرہیز اور زکوٰۃ یہ مالی حقوق ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان میں ہر طرح کی معرفت آ جاتی ہے موسا علیہ اللہ سلام کی دعا کا جواب ختم ہو گیا اب اگلی آئت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اللہ نے رسول النبی ان لوگوں کے لیے رحمت ہوگی جو تقوی اختیار کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ کی عیتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہدین یل طبی رسول وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں ان نبی جو امی نبی ہے اللہ یجدون ہو مکتوب و طوراتی و جسے وہ اپنے پاس طورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یا امر بالمعروف وہ انہیں نیکی کا اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے و انحم الم کر اور انہیں برے کاموں سے منع کرتا ہے وحفی الحم الطیبات اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے ولیم الخباخا اور ان کے لیے ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے و یا کانت علیہم اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ توق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے فلدینہ آمن و بھی وہ تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اس کو قوت دی و نس روح کی مدد کی وہ تب اللہ انزلہ ماہ اور وہ نور جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی انہوں نے پیروی کی اولاد ہی کا یہی لوگ حقیقی فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں المی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود آپ میں جو کبال علم پایا جاتا ہے یہ بہت بڑا موجلہ ہے پڑھ لکھ کر بندہ علم میں کبال پالے گا تو کوئی انوکھی بات نہیں سارے کر لیتے ان پڑھ ہونے کے باوجود کمال علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بہت بڑا فوجا ہے اور علومِ نبوت یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت انہیں پڑھ کے عرب جیسی امی قوم ان پڑھ قوم دنیا کی انتہائی تعلیمی یافتہ اور مہذب ترین قوموں کی رہنما باتیں یہ کمال ہے اس علم میں جو ایک امی کو ملا اللہ کی جنوں نہ وقتوں کا جھیل میں تو رات میں اور انجیل میں انہیں لکھا ہوا پاتے ہیں یہود اور نثارا نے اگرچہ تو و انجیل میں تحریف کر دی تھی لفظی بھی معنی بھی, بھی اور کم ہی کثر چھوڑی ہے ان میں تحریف کرنے میں خصوصا مختلف زمان زبانوں میں جب تراجم کیے تورات و انجیل کے تو معنی بالکل ہی بدل دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی نام کے بجائے نام کا بھی ترجمہ کر لیا حالانکہ نام کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہوتا نام کو نام ہی رکھا جاتا ہے عدل بدلتا نہیں ہے ہر زبان میں جو نام ہے بنوں انگو ہی رہتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا نام کا بھی ترجمہ کر دیا تاکہ پتا نہ چلے لیکن اس کے باوجود جو کتابیں اب بھی موجود ہیں ان میں بھی ایسے مقامات ہیں جن میں بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی مثال کے طور پہ استثناء کا اٹھارہواں باب اس کا فقرہ نمبر پندرہ تا انیس اسی طرح اس کا تینتیسواں باب جو ہے اس کا فقرہ انیس تا بائیس اور اسی طرح جو متا ہے اس کا تیسرے باب میں اس کی آیت یا فقرہ نمبر ایک تا بارہ یو میں پہلا بال انیس تا بائیس نمبر فطرہ اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود ہیں بات انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے وہ ناپاک ہے اور جن کو حلال قرار دیا ہے وہ طیب اور پاک ہیں جو طیب چیزیں یہود و نصارہ پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی یہ انہیں خود سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور چربی وغیرہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمیں حلال قرار دیتے ہیں اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا ان کو یہ حرام قرار دیتے ہیں اس طرح کے سور کا گوشت اور شراب وغیرہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا وہ ازاء الدہ ان کا بوجھ اتارتا ہے وہ اس مراد سخت احکام جو پچھلی شریعتوں میں تھے جیسے نماز صرف عبادت خانوں میں ہی ادا کی جاتی تھی باہر نہیں ہمارے لیے تو فرمایا جوہدت وا مسجد پورا ساری کی ساری زمین مسجد بھی ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اسی طرح شرک کی حد قتل اللہ نے اسے بھی ختم کر دیا اگلال توک اسے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں ہیں جو ان کے علما نے ان پر لگائی ہوئی تھی یا عوام نے خود اپنی طرف سے رسول و رواج اپنے اوپر لازم کر لیے تھے اس طرح کہ حاضہ کو کھانے پینے میں الگ کر دینا اس کی رہائش بھی الگ کر دینا جیسا کہ مسلمانوں میں نسرانیوں اور یہودیوں ہوتیوں ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مختلف رسمیں ہیں موت کی رسمیں جیسے چالیس ماں پیدائش اور نکاح کی رسمیں جیسے مسلم بچے کی پیدائش پر وہ دروازے کے اوپر سرس جس کو شریک بھی بولتے ہیں اس کے پتے لٹکا دیتے ہیں اور زچا کی چار پائی پر کوئی لوہے والی چیز رکھ دیتے ہیں لوہا رکھتے ہیں اسی طرح وہ ولادت اور پیدائش پر وہ کھش رہنا چاہتے ہیں کنجر اور پھر بڑی بلنی اور بڑا خرچ کرتے ہیں عقیقہ نہیں کریں گے یہ الٹے کام کریں بے اولاد عورت کو منحوز سمجھ کر گھر میں نہیں آنے دیتے نکاح میں سہرا سہر لگانا یہ مہندی کی رسمیں اور اسی طرح سلامی اور جہیز وغیرہ جن سے لوگوں کی زندگی دشوار ہوتے رہ گئی یہ اس قسم کی جتنی بھی رسومات تھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پیغبروں کی گستاخی بلکہ انہیں قتل تک کر لینے والے لوگوں نے کس قدر رسومات اور مدعت ایجاد کر رکھی تھی کتنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا بہرحال شریعت اسلامیہ نے صحیح دین ان تک پہنچایا جو حلال چیزیں ہیں انہیں حلال جو حرام ہیں انہیں حرام قرار دیا پقیدہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا اور انتہائی سادہ اور آسان دین مہیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احق الدین اللہ کے یہاں پسندیدہ دین وہ ہے جو آسان اور حنیفی دین ہے اور فرمایا اندینہ یوسر دین تو بڑا آسان ہے اور فرمایا لا دلا نہ ابتداءن کسی کو نقصان پہنچانا ہے نہ ہی بدلا لیتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچانا ہے صحابہ صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسیت کرتے تھے یس سیرو والا تو یس آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو بشیرو والا تو نہ فرو دو نفرتیں نہ پھیلاؤ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اہل کتاب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے شریعت کے فرائض کی پابندی کرنا وہ ترک کر گئے ہیں چھوڑ گئے ہیں اور فضول کاموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور خامخواہ کے رسوم اور رواج کے تو اپنے گلوں میں ڈال کے زندگی مشقت میں انہوں نے کر لی ہے حج پر نہیں جاتے قبروں اور پر ہزاروں لٹا دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن مرشد اور پیر صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے میں گھنٹے گھنٹے لگا دیتے ہیں فرائض چھوڑ کے رسوم و رواج کے پیچھے اچھل زکوت نہیں دیتے لیکن مرد کے موقع پر دیگوں اور ختموں کے ذریعے مولویوں کو لاکھوں کھلا دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیا وہ نہیں کرتے نکاح کی رسمیں پوری کرنے اور جہیز بنانے کے لیے ساری ساری عمر کے مقروض ہو جاتے ہیں خود ساختہ رسمیں لیکن لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں جہیز کے لیے عمر بھر کے مقروض جو شریعت نے حصہ دیا ہے وہ دینے کو تیار نہیں الٹے ہی کام تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فل الدینہ عوام البی وہ جو اس پر ایمان لائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ نور جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن و سنت اللہ کی وہی وہ اس پر ایمان لائے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریف عامری کے بعد اگر کوئی یہودی یا عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا علم ہو جانے کے بعد تو وہ جہنمی ہے اس کے لیے کامیابی تھی کامیابی نبی پر ایمان لانے میں